ثنا نام رکھنا کیسا ہے کیونکہ ثنا کا مطلب ہے تعریف کیا گیا وہ صرف اللہ کی ذات ہے اصل میں نام رکھنے میں یہ خاص اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جب بھی بچی یا بچہ تولد ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر کے بزرگوں کے صحابیات یا حضور کی ازوا یا حضور کی صاحبزادی ان سے متعلق نام رکھا جائے تو یہ باعث برکت ہے آج کل ہم تو لغت میں تلاش کرتے رہتے ہیں. نام نظر نہیں آتا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے آتے تو ہم تو ان کو آزرو ہے مذاق پوچھتے نہیں جو روسی ریاستیں آزاد نہیں کیا وہاں سے نام لائے ہوئی کہ لغت کی کتاب میں نہیں جانے کہاں کہاں سے لے آتا نام رکھنے کا معیار اگر یہ ہو جائے کہ فلم میں جو کام کر رہا ہے شخص وہ اس کے نام پر ہو ڈرامے میں جو عورتیں کام کریں اس کے نام پر نام رکھا جائے تو یہ تو مسلمانوں میں روایت نہایتی اور غلط اور نام اگر غلط ہو تو حضرت عمر رضی اللہ کا قول حدیث کی کتابوں میں ہے حضرت عمر ردی اللہ ارشاد فرمایا کہ نام کا اثر جس کا نام رکھا جائے اس کی ذات پہ مرتب ہوتا ہے یعنی نام اگر ہے میں ایک مثال دوں آپ کو برا مانیے گا ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میری بیوی بی مجھ سے بہت لڑتی بہت لڑتی صبح دیکھو تو لڑ رہی شام دیکھو تو لڑ رہی تو میں نے کہا اس کا نام کیا ہے کہنے لگے شاہین اوہو میں نے شاہین کا ترجمہ اردو میں کیا ہے وسنے کا چیل میں نے کہا نام جب آپ نے چیل رکھا تو لڑے گی نہیں تو اور کیا کریں تو اب یہ نام دیکھیں شاہین نام رکھا رہے تو یہ کوئی نام کسی خاتون کے رکھنے کا نام ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے اس لیے نام اچھے ہونے چاہیے حضرت امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نام اچھے رکھو تم اپنے نام اچھے رکھو لیے کہ کل تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے قیامت میں پکارے جاؤ گے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا نام ہے للو کلو پرویز رستم یہ پرویز رستم یہ تو وہ خدیث گزرے ہیں جو اسلام کے دشمن تھے جن کو اسلام مسلمانوں نے جوتے مار کر ان کا دماغ درست کیا ہے تو یہ نام مسلمانوں کے رکھنے کی پرویز رستم تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی دشمن نے خدا کا نام رکھ لیا جائے ان ناموں سے پرہیز کیا جائے اور بعض نام ایسے ہیں جو حرام بعض نام ایسے ہیں کہ کفر تک ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ جناب بعض ایسے نام آتے ہیں اس میں جو کفر کی حد تک ہے محمد نبی افغانستان کا جب سلسلہ چل رہا تو ایک لیڈر کا نام تھا ان میں محمد نبی بتائیے محمد نبی سوائے نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے کو کیسے کہیں گیا آپ نہیں کیسے محمد رسول کیسے کہیں گے آپ کسی اور شخص کو حدور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر امدن اور اس پر اصرار کرنا یہ کفر تک اور بہت سارے نام ناجائز اور حرام جیسے غفور احمد غفور الدین غفر اور غفور یا غفار کے معنی ہے مٹانے والا کسی کا نام و غفور احمد تو ترجمہ یہ بنے گا احمد کا مٹانے والا غفور الدین دین کا مٹانے والا یہ نام رکھنا حرام کچھ نام رکھنے منع میحیدین، مویندین، جلالدین یہ نام رکھنا منع کیوں نام رکھنا منع؟ کہ یہ بزرگوں کے نام نہیں ہے مولانا روم کا نام جلالدین جلال نہیں ہے خواجہ مویندین چشکی کا نام مویندین نہیں اسی طرح حضور غوث العظم کا نام مویندین نہیں یہ تو ان کے دینی کارناموں کو دیکھ کر اولیاء نے ان کے لقب دئی یعنی حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ نے دین کو زندہ کیا تو ان کا لقب ہو گیا مہی دین دن کے زندہ کرنے والا حضرت خواجہ اجمیری جب آئے بر ایک دو نہیں نو لاکھ کافیروں کو مسلمان کیا موین ہو گئے دین کے مددگار اب ایک آدمی کا نام مہینے دین کا زندہ کرنے والا ایک وکی بھی کمبک نماز نہیں پڑھ رہا سوتا لگا ہوا چرس پی رہا ہیروئن پی رہا یہ دین کو زندہ کر رہا موئین الدین جلال الدین یہ نام رکھنے کے نہیں یہ بزرگوں کے القاب ہیں ہاں اگر ان سے استفادہ اور برکت حاصل کرنی خواجہ غریب نواز کے لقب سے تو کو غلام موین الدین سبحان اللہ خواجہ غریب نواز کا غلام غلام مہی الدین سرکر حوص کا غلام بن جائے تو اس کو اس طریقے سے رکھا جائے براہ راست الدین جلال الدین موین الدین اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے